السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں شیخ جی الحمدللہ للہ ابھی شیخ نہیں آئے ہیں ہاں شیخ نہیں جڑے ہیں شیخ لیکن ابھی بس دو تین منٹ باقی ہیں آپ تعارف شروع کر سکتے ہیں شیخ بسم اللہ ذکر خیر <تصفيق> <تصفيق> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمدن عبده ورسوله بالغا الرساله واد ال امانه ونصح الامه وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلامه علیه رب جدن معذد ناظرین و مشارقین ہم سب سے پہلے اللہ رب العامین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فتح و کرم سے لاگ ڈاؤن میں جس پروگرام کی شروعات کی گئی تھی غالباً وہ جولائی کی دس تاریخ تھی کہ تجویز ہمارے مطامین کی طرف سے آئی کہ کیوں نہ اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو علماء ہیں مشائق ہیں ہم ان سے آن لائن استفادہ کریں الحمد اس تجویز کو عملی جامہ پہنایا گیا اور آج تقریباً آٹھ مہینہ ہونے کو ہے الحمد اس آٹھ مہینے کے دوران کافی بڑے علمی منہجی اور اس طریقے تربیتی پروگرام جبیل دعوا سینٹر کے زیر سایہ ہوئے ہم تمام علماء کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی ہمیں وقت دیا اور ان دورات کے اندر اور دروست کے اندر شرکت فرمائی ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو متعنین ہیں ان کی انتخ اور جد و جہد اور کوششوں کی بنا پر اللہ کے فضل کے بعد ہمارے سارے پروگرام کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہم ان کا بھی شکر کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام مشارکین اور مشاہدین کے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں آٹھ مہینہ پہلے جس پروگرام کی شروعات کی گئی آج الحمد ایک نیا دورہ اسی کی ایک کڑی ہے جو آج سے جس کی شروعات ہو رہی ہے یہ دورہ بڑا اہم ہے اور یہ دورہ حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام بلوغ المرام جس کے مولف اور جس کے مصنف امام علامہ حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ ہیں جو نوی صدی ہجری کے عالم ہیں آٹھ سو باون ہجری میں ان کی اوقات ہوئی ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے بلوغ المرام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جہاں قرآن کے حافظ تھے وہیں حدیثوں کے بھی حافظ تھے اور جب ان کو حافظ کہتے ہیں کہ علماء نے ان کو یہ لقب عطا کیا ہے کہ وہ حدیثوں کے رجال کے صنعت کے حافظ تھے اس لیے یہ لقب ان کو عطا کیا گیا بڑے عظیم محدث گزرے ہیں اور ان کی ایک سو پچاس تصانیف ہیں اور ان کی اکثر تصانیف حدیث پہ رجال پہ تاریخ پہ اور مصطلح الحدیث پر ہے ایک سو پچاس سے زیادہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں اور ان کی ہر کتاب اپنے موضوع پر مرجع کی حیثیت رکھتی ہے فتح الباری اور اس کا مقدمہ اور اس طریقے سے تحذیب التہ لسام المیزان علی فی فمیزی صحابہ تقریب التحذیب عدالل کامینہ اور نذ الخاطر اتحاف الماہرہ اطلخیس الحبیر تخلیق التعلیق تاجر المنفا القعل مصدف عالم احمد اور اس طریقے سے سینکڑوں ان کی تصانیف ہیں انہی میں سے ایک انتہائی مشہور کتاب جو ہندوستان کے تمام سلفی اور مدارس میں داخل نصاب ہے جو بلوغ المرام کے نام سے ہم سب لوگ اسے جانتے ہیں اس کتاب کے اندر مصنف الرحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب الجامع کے نام سے ادب کے موضوع پر نیکی اور سلا رحمی کے موضوع پر اور ظہ و کے موضوع پر اور برے اخلاق سے اخلاق سے بچنے کے لیے اور جو مکارم اخلاق ہیں ان کی ترغیب کے لیے اور ذکر و دعا دعا یہ تقریباً چھ ابواب ہیں جو انہوں نے کتاب الجامے کے اندر بیان کیا ہے بڑی اہم کتاب ہے یہ اور اس موضوع سے متعلق شیخ محترم سے ہماری گفتگو ہوئی کہ اس پر ہم دورہ رکھنا چاہتے ہیں ہم شیخ محترم کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ شیخ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور آج سے اس دورے کا آغاز ہو رہا ہے یہ دورہ انشاء لگاتار کئی مہینے تک چلے گا اور ہر جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اشاء کے بعد پونے آٹھ بجے سے یا اگر اور تاخیر ہوگی تو آٹھ بجے سے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ اس دورے کی شروعات ہوا کرے گی بڑا قیمتی دورہ ہے اور بہت ہی اہم دورہ ہے یہ ایک عالم کے لیے جہاں علم کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے ادب اخلاق کی بھی ضرورت ہے یہ بھی دائی کے اوصاف اور اس کی خوبیوں میں سے ہے صفات میں سے ہے اسی کی مناسبت سے اس کتاب کے آخری ابواب کا انتخاب کیا گیا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اپنے شیخ محترم کے جنہوں نے ہمنا, ہمیں اپنا وقت دیا ممکن ہے کہ یہ وقت ہمارے وہ بھائی جو سعودی عرب سے باہر رہتے ہوں ان کے لیے زیادہ مناسب نہ ہو لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہفتے میں ایک دن یہ دورہ ہوتا ہے ہفتے میں تقریباً ایک سو اڑسٹھ گھنٹے ہوتے ہیں ان ایک سو گھنٹوں میں صرف آپ کو ڈیڑھ گھنٹہ اس وقت اس دورے کے لیے لگانا ہے اور اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ کو اتنی قیمتی جواہرات اور قیمتی موتیاں علم ملے گا کہ جس کو پانے کے لیے آپ کو کئی کئی مہینے لگ سکتے ہیں اس لیے اس دورے کی قدر کریں اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ محترم کے یا اس طریقے اور جو ہمارے مشاہد کے دروس ہوتے ہیں ان میں جو شرکت نہ کرے اس کی محرومی ہے اور شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں الحمد للہ اور یہ تیسرا آن لائن شیخ سے ہماری اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے شیخی سے ہمارے آن لائن دروس کی شروعات ہوئی تھی وہ وبائی امراض پر شیخ نے تین ہفتے درس دیا تھا اس کے بعد ارب نویہ کی شرح سے کی تھی تقریباً بیس بائیس حدیثوں کی کئی مہینے یہ شرح چلتی رہی اور اب دوبارہ بلکہ سبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے بلوغ المرام کی جو آخری ابواب ہیں ان ابواب کی شرح کے ساتھ لہذا ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس کا فضل اور کرم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے دورات کرنے کی ہمیں توفیق نائب فرمائی کی آپ لوگوں سے ہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جلجمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ ان تمام دروس کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو عام کریں جتنا زیادہ لوگ سنیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا لے اللہ کے ذریعے سے کسی آدمی کو ہدایت دے دے صحیح راستہ دکھا دے آپ کے لیے صرف اونٹوں سے بہتر, بہتر ہے تو الحمد شیخ کی بات سلف کی ترجمانی آپ کرتے ہیں اور علماء اور اہل علم جو ہمارے ان کے اقوال کی روشنی میں حدیثوں کی شرح کرتے ہیں اور کافی مواد اور علمی ہم, ہم بخوبی واقف ہیں بڑا اچھا اندازہ ہے شیخ محترم کا سمجھانے کا بڑی سی بڑی بات بڑے عام فہم انداز میں ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہنر ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے تو اللہ ہر کی زبان میں تاثیر رکھی ہے اسی لیے یہ جو دورہ ہے ڈیڑھ گھنٹے کا اتنی جلدی سے ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اور چلے اور چلے انتظار کرتے ہیں کہ شیخ کا وقت کب آئے گا شیخ اپنے دورے کی شروعات کب کریں گے تو یہ اللہ حرب الام کا فضل و کرم ہے شیخ محترم کے اوپر اور ہم اور کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ دلجمی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں شیخ کے علم سے اتفادہ کریں اور اس طریقے شیخ محترم کے علم میں عمر میں ان کے اعمال میں برکت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے فاط فرمائے شیخ ابو زید ضمیر حفیظ اللہ جو تشریف لا چکے ہیں ہمیں بھی بڑی بے صبری سے انتظار ہے کہ کئی چھ ہفتے ہو گئے شیخ سے ہم کچھ نہیں سنے اس لیے مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور اس طریقے سے شیخ اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائے بس آخری بات کہہ کر کے ایک بات تھوڑی سی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں آ گئی وہ یہ کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے چار سال کے ہوئے ان کے والد کی وفات ہو گئی اور اس سے پہلے ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی نو سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا بارہ سال کے جب ہوئے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر تراویح کی نماز پڑھانے کا شرف حاصل کیا آپ ذرا دیکھیں کہ تیمی ان کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنی تمام تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اس قدر اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کیا کہ آج چھ سو سال ہو گیا ان کے گزرے ہوئے لیکن آج بھی ہمارے درمیان ایسی زندہ ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی کتاب جس لائبریری میں نہ ہو وہ, وہ لائبریری نا جاتی ہے دنیا محتاج ہے ان کے علم کی ان سے فائدہ اٹھانے کی حدیث میں بھی فقہ میں بھی اور حدیث کی تخریج میں اور رجال کے اوپر اور اس طریقے سے جن جی موضوعات پر شیخ محترم نے کتاب لکھی مسترول حدیث ان تمام کے اوپر دنیا ان کی محتاج ہے علامہ حافظ رحمتہ اللہ علیہ کی ان کے تعلق سے ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کچھ تحفظات رکھتے ہیں ان کے تعلق سے تو قطان صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے ہاں اشریت تھی تھوڑی سی اس کے باقاعدہ دائی بھی نہیں تھے اور پھر آخر وقت میں باقاعدہ انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا جا بجا ان کی کتابوں کے ملے گی کہ انہوں نے منہج سلف کی اشاعت کی منہج سلف کو افضل اور بہتر قرار دیا اور اس طریقے سے اس کی اشاعت بھی کی انہوں نے اور ان کے اقوال کو انہوں نے راضی بھی قرار دیا تو آخری وقت میں ان کے یہاں جو اشریت وغیرہ تھی ان تمام چیزوں سے باقاعدہ انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا جیسا کہ علماء نے ان کے تعلق سے بیان کیا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو غالی قسم کے ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ سوال آتا رہتا ہے اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کا جواب دے کر کے اس درس کا آغاز کریں بار حالم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں دوبارہ اور ہم شیخ کے بڑے ممنون اور شاکر ہیں کہ شیخ میں بار بار وقت دیتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ ایک لمبا سفر ہم شیخ کے ساتھ طے کریں گے اور شیخ کے علم سے استفادہ کریں گے اللہ تعالیٰ شیخ کے علم برکت فرمائے اور شیخ کی اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے رب العالمین. چونکہ پہلا دن تھا اس لیے اتنی بات میں نے کر دی آئندہ دنوں میں اتنی گفتگو نہیں ہو پائے گی بس تعارف کے طور پر پہلا دن رہتا ہے تو یہ مجلس کے گفتگو کی آداب میں سے ہوتا ہے کتنی باتیں کر دی جاتی ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور شیخ کے درس کے اندر وہ شرکت فرما رہے ہیں اللہ تعالی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 صلی اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میورنف اللہ, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالی کے شکر کے بعد میں بہت ہی شکر گزار ہوں جو بیل داوت سنٹر کا اور اس کے ذمہ داران اور مطابنین کا خصوصا فدیلت الشیخ مختار مدنی حافظ اللہ کا جنہوں نے اس مفید دورے کا انعقاد کیا اور ہم سب کے لیے موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو باتوں کو کہیں اور سنیں جس کے ذریعے سے ہمارے علم میں ہمارے ایمان میں ہمارے اخلاق میں بہتری آئے اس میں اضافہ ہو ترقی ہو آج سے ایک بہت ہی عمدہ کتاب جو جیسا کہ شیخ نے بتایا مدارس میں عام طور سے سلفی مدارس میں کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا آخری حصہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الجام کے نام سے مقرر کیا ہے اس کتاب کے اس حصے کو ہم انشاءاللہ اللہ تفصیل سے اس میں جو مسائل ہیں اس میں جو باتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کتاب الجام بلوغ المرام کا آخری حصہ ہے جس میں تقریباً 132 سو حدیثیں ہیں حدیثوں کا نمبر مختلف طبع کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے اس لیے کہ بعض اوقات جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ کسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ضمن کچھ اور حدیثیں بھی ذکر کرتے ہیں یا ٹکڑے ذکر کرتے ہیں بعض لوگوں نے اس کو اسی حدیث کے اسی نمبر کے تحت رکھا ہے اور بعض لوگوں نے جب اس کو پرنٹ کیا ہے یا تحقیق کی ہے تو اس کو مستقل حدیث کے طور پر الگ سے نمبر دیا ہے اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں نمبر کا فرق ہو جیسا مسلم عام طور سے ہوتا ہے صحیح مسلم میں تو اس لیے بعد لوگ شک میں آتے ہیں کہ نمبر اس میں کم زیادہ کیوں پلان کتاب میں زیادہ ہیں، اس میں کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محقق اس کتاب کا ہوتا ہے اور جو ناشر ہوتے ہیں وہ لوگ یا تو ایک حدیث کے ضمن میں ساری حدیثیں لے آتے ہیں جو ٹکڑے ہوتے ہیں یا پھر اس کو الگ سے ایک نمبر دیتے ہیں جس سے نمبر کا فرق ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم ہر باب کے تحت ایک دو تین اس طرح سے نمبر ہم اس کو دیں گے تاکہ آسانی سب کے لیے ہو جائے کتاب الجام امام ابن حجر سے پہلے امام مالک نے بھی اپنی معطا میں اس طرح سے اخیر میں ایک حصہ قائم کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی اخلاق سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں تو ابن حجر سے پہلے امام مالک یہ کام کر چکے ہیں اس کتاب میں کل جیسا کہ شیخ نے بتایا اس کتاب میں کل چھ حصے ہیں اور چھ ابواب ہیں اس میں ایک باب ہے کتاب الادب ادب باب الادب اسی طرح سے البر وصلہ ادب میں بعض آداب ہیں جو سلام سے متعلق مجلس سے متعلق یا اس طرح سے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے متعلق ہیں دوسرا حصہ دوسرا باب اس میں ہے البر وصلہ جس میں اخلاق اور صلہ رحمی سے متعلق کچھ باتیں ہیں پھر اس کے بعد تیسرا حصہ ہے تیسرا باب ہے زحد الور اس میں دنیا سے دوری دنیا کی محبت میں کمی یا اسی طرح سے تقوی سے متعلق چیزیں ہیں چوتھا باب اس میں ہے ترغیب الاخلاق برے اخلاق سے بچنے کے تعلق سے ترہیب اس میں ہے ڈراوا اس میں ہے اس کی وعید اس میں بیان کی گئی ہے پانچواں حصہ اس میں ہے الترغیب فی مکارم الاخلاق اعلیٰ اور اونچے اخلاق کی ترغیب تو جو اچھی باتیں ہیں وہ اس اس میں ذکر کی گئی جو اخلاق سے متعلق ہیں اور چھٹا اور آخری جو حصہ ہے وہ ہے ذکر و دعا تو اس میں اذکار اور بعض دعاؤں کا ذکر ہے اس اعتبار سے یہ جو حصہ ہے اخلاق اور آداب سے متعلق ہے اور اخیر میں اس میں اذکار ہیں اس لیے کہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کو ذکر ہی پر ختم کیا ہے ابن حجر نے بھی اس کتاب کو اسی پر ختم کیا ہے امام البخاری کی اقتداء کرتے ہوئے اور ابن حجر کا خاص تعلق رہا ہے صحیح البخاری سے جس کے بارے میں علماء نے کہا فتح الباری کے بارے میں کہ لا ہجرت کا باد حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں تو اس طرح سے فتح الباری کے بعد اب ضرورت نہیں رہی صحیح بخاری کی ایسی شرح کرنے کی ہے. اگرچہ بعض علماء نے کیا بھی ہے بہت سے علماء نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ یہ گویا کہ آخری حرف آخر ہے صحیح بخاری کے تعلق سے اور جس طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بخاری کی شرح کی ہے عرواد کے اعتبار سے ابواب کی احادیث سے مناسبت کے اعتبار سے یا اسی طرح سے احادیث کی شرح کے اعتبار سے اس کی شان نزول اور اس کے ترک کے جمع کرنے کے اعتبار سے یا اسی طرح سے دوسرے دوسری کتابوں میں اس کی زیادات سے متعلق یہ کام دوسری کتابوں میں دیکھنے میں ویسا نہیں آتا ہے جیسے فت الباری میں ہے اور بعد والوں نے جو بھی کام کیا ہے کہیں نہ کہیں فتھ الباری سے انہوں نے استفادہ کیا ہے تو اس کتاب میں کتاب الجام میں یہ چھ حصے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ نہ بہت زیادہ تفصیل سے نہ بہت زیادہ اختصار سے دیکھنے کی کوشش کریں گے ابن حجر رحمہ اللہ کا تعارف اس کی ضرورت نہیں شیخ نے بھی بہت ساری باتیں بتا دی ہیں یعنی ان, ان کا نام احمد ابن حجر الاسقلانی ہے الاسقلان یہ نسبت ہے ایک علاقے کی طرف جو فلسطین میں ہے ان کے آبا و اجداد اسی علاقے سے تھے لہٰذا ان کی نسبت اس طرف ہے ابن حجر رحم اللہ مصر کے رہنے والے تھے ان کی پیدائش مصر ہی میں ہوئی اور پیدائش سات سو تہتر ہجری کی ہے اور وفات آٹھ سو باون ہجری کی ہے تو ابو الفل شہاب الدین احمد ابن حجر الاسخلانی یہ اس طرح سے ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کے اساتذہ میں سے امام البرقینی ابن الملقن الراقی حافظ علاقی اور امام الحیفی یہ قابل ذکر ہیں ویسے چھ سو مشایخ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے لیکن یہ قابل ذکر نام ہیں جو مشہور علماء کے نام ہے تلامذہ میں سے ان کے البقائی جو نظم الدرر ان کی مشہور تفسیر ہے اور اسی طرح سے علامہ ثقاوی ہیں جو حدیث کے میدان میں کافی معروف ہیں تو یہ ان کی تلام میں سے مشہور شاگردوں میں سے ہیں ان کی کتابوں کے بارے میں جیسا کہ شیخ نے بتلا دیا ہے میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا بہت ساری کتابیں ہیں جو عام طور سے حدیث کی شروحات حدیث کی تخریج اور حدیث کے رجال کے تعلق سے یہ کتابیں ان کی ہیں اور ان کی خدمت اسی میدان کی ہے ان کے بارے میں معروف ہے کہ جب انہوں نے زمزم پیا تو اس وقت میں نیت کی تھی حافظے کی اور بعض علماء نے کہا کہ امام کی طرح حافظے کی انہوں نے دعا یا نیت کی تھی اور زمزم کے بارے میں معروف ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او زمزم لے ما شور زمزم جس مقصد سے پیا جائے جس غرض سے پیا جائے وہ غرض پوری ہوتی ہے یعنی اسی کے لیے اس کا فائدہ دیتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کا حافظہ یہ بالکل معروف ہے علماء میں حافظ ان کو کہا جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی محنت بھی اپنی جگہ ہے جو انہوں نے حدیث کے تعلق سے اس میدان میں کی بہرحال اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم اصل کتاب کی طرف اور اصل شرح کی طرف ہم آتے ہیں یہ جو حصہ ہے کتاب الجام میں اس میں جیسا کہ ہم نے دیکھا چھ حصے ہیں آج سے ہم اس پہلے باب یا پہلے حصے کی شرح کے دیکھیں گے اور ایک, ایک حدیث کر کے انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے پہلا حصہ باب الادب ادب ادب سے مراد کیا ہے ادب عربی زبان میں ادوبا کرم کرم سے یہ لفظ آتا ہے ابن حجر رحم اللہ فت الباری میں ادب کے لفظ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ول ادب استعلو فیلا ادب کہتے ہیں ایسے اقوال اور افعال کو اپنے عمل میں لانے کو جن کی تعریف کی جائے جو قابل تعریف ہوں اچھے قول و عمل کے اہتمام کو ادب کہتے ہیں وہ اب برباً اخلاق بعض اہل علم نے اس کی تعبیر اس طرح بیان کی ہے کہ یہ اعلی اور اشرف اخلاق کے اہتمام کو کہتے ہیں وقیل الوقوف و المستحسنات بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھی چیزوں پر قائم رہنے کو ادب کہتے ہیں وکیل ہو من و والرفق و مندونخ بعض علماء نے یہ بھی اس کی تعریف بیان کی ہے کہ ادب کے معنی ہیں جو ہم سے اوپر ہیں اس کی تعظیم کی جائے اور جو ہم سے نیچے ہیں ہم سے کم ہیں کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے وکیلا کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بعض اہلیل میں یہ بھی کہا ہے کہ ادب کا لفظ مدبا سے آیا ہے مدوبا دعوت کو کہتے ہیں کھانے کی دعوت کو اور جس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو دعوت کے معنی خود بلانے کے تو ادب کا لفظ دعوت کے معنی میں کس طرح سے ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی طرف بلایا جاتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں اور اس لیے اس کو ادب کہا جاتا ہے یعنی ادب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی لوگوں کو دعوت دی جا سکتی ہے اور ان کو لوگوں کو اس کی طرف بلایا جا سکتا ہے بلایا جانا چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف لوگوں کو دعوت دی جانی چاہیے اور جن کی طرف جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے حدیث میں بھی ادب کا لفظ آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَجُلٍ كَانَتْ عِندَهُ جو بھی شخص اس کے پاس کوئی باندی تھی فعلم فع سن تو اس نے اس باندی کو اچھی تعلیم دی وہ ادب ہا اور اس کو بہترین ادب سکھایا ثم آتا پھر اس کو آزاد کیا وہ تجوجہ اور اس سے نکاح کیا فلاح و اجران تو اس کے لیے دو اجر ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تہذیب دو الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں علم اور ادب دو چیزیں بیان کی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ادب علم کے ساتھ ضروری ہے صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی میں ادب بھی ہونا چاہیے اور ادب سے مراد وہی اخلاق ہیں وہی اعمال ہیں جو ایک انسان کو بہتر بناتے ہیں اور اللہ سے قریب اور بندوں سے بھی قریب کرتے ہیں تو اسی طرح سے اور ایک حدیث اس سلسلے میں ابن عمر کا قول اس میں ہے انہوں نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ادب ابنك اپنے بیٹے کو ادب سکھا فن اندک ما ادبتا ہوں ماں دا المتا امام البحقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا اور اس کی صنعت جید ہے آ, کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ادب سکھا اس لیے کہ تو سے پوچھا جائے گا تیری اولاد کے بارے میں کہ تم نے اس کو کیا ادب سکھایا اور اس کو کیا تعلیم دی یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادب اور علم دو چیزیں بیان کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے صرف معلومات کافی نہیں ہیں بلکہ اس معلومات کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا بھی ضروری ہے اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنا جن سے ایک انسان بہتر زندگی گزارتا ہے اچھے اخلاق والی زندگی گزارتا ہے یہ علم کے ساتھ ضروری ہے بعض اوقات معلومات انسان کے پاس آ جاتی ہے لیکن وہ اخلاق نہیں آتے ہیں جو علما سے عوام سے اپنے سے بڑوں سے اپنے سے چھوٹوں سے اس کو نبھانا ہے وہ اخلاق اس کے اندر نہیں آتے ہیں ایسا انسان علم کے باوجود جاہل رہتا ہے لہذا علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریع آداب اسلامی آداب کا لہٰذا رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عَلِّقُ امام اکتبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے سعید جامع حدیث نمبر چار ہزار بائیس حدیث حاصل ہے آپ فرماتے ہیں الق السعود چابک کوڑا یا ڈنڈا جس کو ہم کہ لاٹھی جو بھی ہو سکتا ہے جو سزا کے استعمال ہوتا ہے تو چابک کو یا ہنٹر کو لٹکائے رکھو الراط ایسی جگہ رکھو جہاں سے سارے گھر والوں کو دکھائی دی ہے کیوں فن نہ ادب الحم اس لیے کہ یہ ان کے لیے ادب کا ذریعہ بنے گا یعنی اسلام یہ چیز بھی ہے کہ گھر کا بڑا لوگ اس کی تعظیم کرنے والے ہوں اور اتنے بے فکر نہ ہو جائیں کہ بد اخلاقی پر اترائیں ان کا اس کا ڈر بھی ان کے دلوں میں ہونا چاہیے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہنٹر استعمال کرو ان کی پٹائی کرو بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو ایسی جگہ رکھو کہ لوگ دیکھ کے ہی سنبھل جائیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں ایسی کوئی ایسا کوئی کام نہ کریں جو اخلاقی اعتبار سے برا شیخ محمد ابن صالح ابن عفیم رحم اللہ فرماتے ہیں ول ادب النعان اد ادب <اللہ> فتح جو اسی بلوغ المرام کی شرح ہے شہ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ادب دو طرح کا ہوتا ہے یعنی ایک انسان کو آداب اپنانے چاہیے تو کس کی نسبت سے ہے ایک ادب ہے اللہ کے تعلق سے اور ایک ادب ہے لوگوں کے تعلق سے اللہ کا بھی ادب ہونا چاہیے ایک انسان اللہ کا ادب اللہ سے حیا کرنا اللہ رب العالمین پر توقل کرنا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اللہ رب العالمین سے دعا میں بندگی کے ساتھ اور رغبت اور رحبت کے ساتھ خوشو کے ساتھ دعا کرنا اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ ادب ہیں اللہ کے کلام کا ادب ہے اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہ دینا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے آداب میں سے ہیں اور بہت سارے آداب ہیں اسی طرح سے بندوں کے ساتھ بھی آداب ہیں لوگوں کا لحاظ کرنا بڑے چھوٹے کے ساتھ تمیز سے برتاؤ کرنا بڑوں کی تعظیم کرنا چھوٹوں پر رحم کرنا علماء کا حق جاننا یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ادب میں سے ہیں تو ادب صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ ادب اللہ کے معاملے میں بمباب اولا ہوتا ہے اللہ کا زیادہ حق ہم پر ہے کہ ہم اللہ کا ادب کریں اور اللہ کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کریں تو یہ چیزیں ہیں جو ادب کے تعلق سے تھیں تو ادب یہ پہلا باب ہے جو ابن حجر نے کتاب و میں قائم کیا ہے آئیے اب ہم اس کی پہلی حدیث دیکھتے ہیں اس یہ حدیث اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس میں چھ باتیں بیان ہوئی ہیں اور یہ چھ چیزیں تفصیل طلب ہیں آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے یہ ساری باتیں سمجھ لیں آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں ان ابھی ہو رہی رہتا ردی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست ادا لقیتا ہو فلیم علیہ و ادا دیا رواه فب ابو روا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حق وہ چھ حق کیا ہے ادا لکی جب تو سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کر وہ کاجب ہو جب وہ بلائے دعوت دے اس کی دعوت قبول کر وہ ادا کا ہو. جب وہ تج سے مشورہ چاہے یا خیر خواہی کی امید رکھے خیر طلب کرے تو, تو اس کی خیر کر اس کے بھ... اس کا بھلا چاہ ادا اللہ فشمت ہوں جب وہ چھینکے اور اللہ کی حمد کہیں الحمدللہ کہیں تو تو تشمیت کر اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے وہ ادا مرد ہو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر اس سے ملنے جا اس کی بیمار پرسی کر وہ ادا متب اور جب وہ مر جائے تو پھر اس کے جنازے کے پیچھے جا روا مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن حجر نے یہاں پر مسلم کا حوالہ دیا ہے لیکن یہ حدیث بخاری میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ میں ہے امام البخاری نے کتاب الجنائز حدیث دو سو چالیس پر اس کو روایت کیا ہے تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں اور اس میں چھ باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلا ٹکڑا اور سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حق المسلم المسلمی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے مسلمان پر صرف چھ حق ہیں کیا یہ بطور تحدید بیان کیا گیا ہے یا سارے حقوق میں سے یہاں اہمیت کے پیش نظر چھے حقوق بیان کیے گئے ہیں شیخ محمد ابن صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں حق المسلمی علی المسلمی ست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر فرمانا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ہاد اللہ یعنی الحصر یہاں مراد حسر نہیں ہے یہ نہیں کہ چھ ہی حقوق ہیں بل ہونا کا حقوق نقرا بلکہ مسلمان کے مسلمان پر اس سے زیادہ حق ہے اس میں ایک دیکھا جائے تو سلام کا جواب دینا بھی ایک حق ہے یہاں پر سلام کرنے کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں دوسری ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ جب وہ سلام کرے تو, تو اس کا جواب دے تو یہ زیادہ حق ہوا اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی حق ہیں تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہاں پر چھ بطور تمصیل ہیں مثال کے طور پر بیان کیے گئے ہیں بطور تحدید نہیں ہیں دوسری بات یہاں پر ہے کہ حق سے مراد کیا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تو فقی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں یہ واجبات میں سے ہیں لازم ہیں یا یہ مستحبات میں سے ہیں کہ ان کا کرنا اچھا ہے لیکن لازم نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد ان کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہم گناہ ہو جائیں جیسے نماز پانچ وقت کی نماز فرض ہے اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو آدمی گناہ ہوگا کبیرا گناہ کا مرتکیب ہوگا اور بعض علماء کے مطابق کافر بھی ہو جاتا ہے لیکن تحجد کی نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا ہے پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے تو نماز ہی ہے ایک نماز فرض ہے لیکن دوسری فرض نہیں تو ان چھ چیزوں کا حکم کیا ہے کیا یہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے بس ان کی فضیلت ہے یا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا نہ کرنا گناہگار بناتا ہے آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں علامہ سنانی کہتے ہیں سبل السلام میں جو بلغ المرام کی شرح ہے ولم حقی مالا یم بگی ترک کہتے ہیں حق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا چھوڑنا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے وہ یقون فیل ہو اما واجبن مندوبن ندبن کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یا تو یہ ایسی ہیں کہ یہ واجب ہیں یا پھر ایسی ہیں کہ ان کا کرنا مندوب ہے مستحب ہے لیکن ایسا مستحب جس کا احتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یوں ہی کوئی نفل چیز نہیں ہے بلکہ تقید اس کی ہے شبی ہم بل واجب اللہ ترک یہ ایسا ہیں ایسا مستحب ہے گویا کی واجب واجب کے مشاپا ہو جس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے سب میں یہ بات علامہ سنانی نے کہی ہے واجب کا لفظ عربی زبان میں یا قرآن سنت عام طور سے حق کا جو لفظ ہے یہ واجب کے لیے آتا ہے اگر کوئی کرین صارفہ ہو کوئی ایسی دلیل ہو جو واجب سے اس کو ہٹاتی ہو تب تو ٹھیک ورنہ عام طور سے جہاں بھی حق کا لفظ آئے اس سے مراد واجب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہی حدیث ایک دوسرے طریق سے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے اور ابو ر... امام مسلم ہی نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس... اس کے الفاظ الگ ہیں اس میں پانچ چیزیں بیان ہوئی ہیں آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خم سن تجیب للمسلم پانچ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے واجب ہیں تو یہاں پر لفظ واجب آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لازم ہے اور سلام کا جواب دینا وہ تشمیط العقص چھینکنے والے کا الحمد کہنے پر جواب دینا وہ ایجابۃ الدع یعنی پکارنے پر جانا یا دعوت قبول کرنا وہ عیادت المریض بیمار کی بیمار پرسی کرنا یادت کرنا وہ اتباع الجنائز اور جنازے کے ساتھ جاننا امام مسلم نے کتاب السلام میں حدیث نمبر دو ہزار اس کو روایت کیا ہے یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ یہ چیزیں لوازمات میں سے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پانچ چیزیں ذکر کی, کی گئیں جن میں ایک چیز زائد ہے جو پچھلی حدیث میں آئی تھی جس میں سلام کرنے کا ذکر تھا یہاں پر سلام کا جواب دینے کا ذکر ہے تو حدیث کے مختلف ترخ سے ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد یہ ہے وَضَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وُجُوبُ <الْكِفَايَة> کہتے ہیں کہ یہاں پر جو حق لفظ آیا ہے کہ چھ چیزیں حق ہیں مسلمان پر ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حق ہیں کہتے ہیں کہ وجوب کفایہ ہے یعنی بعض مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اگر کر لیں سارے مسلمانوں میں سے کافی ہو جاتا ہے لیکن شیخ محمد ابن علی ابن آدم الیثیوبی کہتے ہیں القول بالكفایہ علی الاطلاق فيه نظر کہتے ہیں علی الاطلاق یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں فرض کفایہ ہیں یا الوجوب علی کفایہ ہیں کہ ساروں کے لیے ضروری نہیں ہیں کہتے ہیں فئن بعضها علی الاعیان کتشمیت العطس اس لیے کہ بعض چیزیں اس حدیث میں جو آئی ہیں وہ ایسی بھی ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ کرے مثال کے طور پر چھینکنے والے پر چھینکنے والے کا جواب دینا الحمدللہ کہنے پر یا رحم کو اللہ کہنا یہ واجب عینی ہے کما سن حقیق جیسا کہ ہم تحقیق میں بیان کریں گے رقی العقبہ میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ان چھ چیزوں کا فردن فردن کیا حکم ہے پہلی چیز بیان ہوئی ادا ہو فسلم علی جب مسلمان سے تیری ملاقات ہو تو, تو اس کو سلام کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سلام کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینکم تحابو امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل الجام صغیر حدیث نمبر ایک ہزار چھیاسی حدیث صحیح ہے افشلام بینکم سلام کو آپس میں عام کرو ایک بات یہاں معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ سلام کے عام کرنے کا حکم ہے اور جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ واجب ہوتی ہے اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جن میں سلام کا حکم ہے جس سے ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلام کرنا بھی واجب ہے بعض احیان میں بعض اوقات میں یہ واجب یعنی اس ایک شخص پر ہوتا ہے اور بعض حالات میں یہ واجب الفایا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کر دے تو کافی اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے اس حدیث میں بات معلوم ہوتی ہے کہ السلام سلام کو عام کرو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ سلام کا کسی سے کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کو افشا سے مراد اس کو ظاہر کرنا ہے لہذا جب ہم سلام کسی کو کریں تو آواز سے سلام کریں السلام علیکم کم سے کم یہ الفاظ اس کے ہونے چاہیے یا السلام علیکم ورحمت اللہ یا اس سے زائد السلام علیکم و اللہ و بس اس سے زائد سلام میں الفاظ نہیں ہے اور یہاں کہا گیا کہ آپس میں سلام کو عام کرو تو ہابو تم میں آپس میں محبت پیدا ہوگی اسلام ایسا دین ہے جو آپس میں محبت پیدا کرتا ہے اور انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں بہت سارے قوموں میں آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں تو مختلف تحیات ان کے ہوتے ہیں مختلف الفاظ وہ گریٹنگز کے طور پر استعمال کرتے ہیں سیلوٹیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسلام کا لفظ اسلام کا تہیا بہت عمدہ ہے السلام علیکم و اللہ و تین چیزیں آپ دیکھیں تینوں چیزوں کو آپ جمع کریں کتنی عمدہ چیز ہے تم پر سلامتی ہو شرک سے تم بچے رہو بدعات سے بچے رہو گناہوں سے بچے رہو بیماریوں سے اور ہر قسم کی پریشانی دنیا اور آخرت کی ہے اس سے تم محفوظ رہو سلامت رہو السلام علیکم وہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت تم پر ہو اللہ تم پر رحم فرمائے اور وہ ہو اور جو بھی خیر تم کو نصیب ہو اس میں اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل فرمائے آپ دیکھیے سلامتی بھی اس میں ہے اور رحمت بھی اللہ کی ہے اور خیر میں برکت بھی اللہ کی طرف سے اس سے بہتر انسان کسی کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے کہ سارے شر سے محفوظ ہو جا سلامت ہو جا ساری خیر تجھ کو نصیب ہو لیکن قلیل نہیں برکت کے ساتھ خیر تھوڑی بھی مل سکتی ہے برکت کے ساتھ تجھ کو خیر نصیب ہو شر سے محفوظ خیر کا حصول برکت کے ساتھ اور سب سے بڑی چیز دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کیونکہ جنت بھی اللہ کی رحمت ہے حدیث میں جیسا کہ آیا ہے تو یہ جو تخیہ ہے یہ اسلام کا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ گڈ مارننگ گڈ آفٹرن ہائی ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے سلام کرے یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اس میں دعا ہے اور اس کی خیر یہ ہے کہ وہ جب جواب دیتا ہے تو یہ بھی اس کا مستحق بنتا ہے جس کی دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں یہاں ایک بات ملی کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرمایا جب تو ملاقات کرے مسلمان سے تو, تو اس کو سلام کر لیکن ان حدیث میں آتا ہے کہ ملاقات کے ساتھ ساتھ مفارقت کے وقت بھی سلام ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احدكم المجلس جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے اراد جب وہ اٹھ کے جانے لگے تب بھی سلام کرے پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حقدار نہیں ہے یا زیادہ ضروری نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ضروری پہلا سلام تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے مجلس میں آتے وقت سلام ہے ملتے وقت سلام ہے اسی طرح سے جاتے وقت اور مفارقت کے وقت بھی سلام ہے امام احمد ابوداؤد ابنجا ابن ماجہ ابن میں نہیں ہے ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر حدیث نمبر چار سو پر شیخلا نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ملاقات اور مفارقت دونوں کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم دیا ہے سلام کی ابتدا کرنا اس کا حکم کیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں سننا فت الباری میں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عبدالبر رحیم اللہ نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے کہ سلام کی ابتداء سنت ہے اور امام نوی رحمۃ اللہ نے مسلم میں کہا ہے کہ سلام کی ابتداء سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن بعض علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے مثال کے طور پر شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں القرطبی تفصیل ہی اجماع العلماء ایضا على انہو سنت مرغب فیہا کہتے ہیں کہ امام القرطبی رحم اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ سلام کرنا ایک ایسی چیز ہے جو سنت ہے جس کی ترغیب ہے اور اس میں رغبت دلائی گئی ہے یا یہ مرغوب چیز ہے وَفِ سِحَتِّ هَذَا الْإِطْلَاقِ نَظَرٌ عِنْدِي لیکن اس طرح سے الاطلاق بغیر قید کے کہہ دینا کہ سلام سنت ہے لازم نہیں ہے ہے ہے نزدیک اس اس میں میں میں یہ بات صحیح نہیں ہے اس اطلاق کے ساتھ شیخ بن بازم اللہ سے پوچھا گیا کہ سلام کی ابتدا کے تعلق سے جو حدیث میں آیا ہے کہ جب تو مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کر اس کے واجب ہونے کو ہٹانے والی کیا دلیل ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو لازم ہو جاتا ہے تو یہ بات لازم نہیں ہے کہ آدمی سلام کرے سلام لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے اس کو وجوب سے ہٹانے والی کون سی دلیل ہے شیخ بن باز نے جواب دیا لا عالم میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اور کہا کہ والقول وَالْقَوْلُ بِالْوَجُوبِ لَيْسَ بِالْبَعِيدِ لِأَنَّ الْأَوَامِرَ وَاضِحَا ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سلام کی شروعات کا واجب ہونا دور بعید نہیں ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ مراد اس سے واجب ہو اس لیے کہ اس تعلق سے جو حکم حدیثوں میں آئے ہیں وہ واضح ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سلام کریں اس لیے بعض علماء اس بات کی بھی قائل ہے کہ یہ واجب ہے بعض صورتوں میں واجب ہے مسائل بن باز میں یہ بات صفحہ نمبر 241 پر ہے اس کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم سلام جو آدمی سلام سے شروعات نہ کرے جو آدمی سلاب نہ کرے اس کو گھر میں آنے کی اجازت مت دونو لم المدا ایسی تعذیر ایسی سزا کس کو دی جاتی ہے ایسی چیز پر یہ سزا نہیں دی جا سکتی جو چھوڑ, چھوڑی بھی جا سکتی ہے. امام البحقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے شیخ الالبانی نے سیل جام صغیر میں سات ہزار ایک سو پر اس کو صحیح کہا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے تبرانی ہی کی حدیث میں امام الطبرانی نے الاوسط اوسط میری بات نقل کی ہے محمد بالکلام قبل فلاں جو آدمی سلام سے پہلے بات شروع کر دے تم اس کی بات کا جواب ہی مت دو جو آدمی سلام سے پہلے کلام کریں تم اس کا جواب مت دو سید جامع صغیر حدیث نمبر 6122 اور حدیث حسن ہے ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا حکم ہے اور سلام شروع نہ کرنے اور نہ کر کے بات کرنے یا داخل ہونے کی کوشش کرنے پر ممانعت حدیث میں آئی ہے اس کو اجازت مت آنے کی اس کو اس کو جواب مت و کا حدیث میں یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واجب ہے بعض صورتوں میں یہ فرد کفایہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر رجال بقوم جب کچھ لوگ کسی قوم پر ان کا گزر ہومن مر جلوس جو لوگ گئے ہیں وہ بیٹھنے والوں میں سے ان میں سے جانے والوں میں سے ایک آدمی بیٹھنے والوں کو سلام کر. یعنی کچھ لوگ آئے کچھ لوگوں کے پاس تو آنے والوں میں سے ایک نے سلام کیا جن کے پاس وہ گئے ہیں ورد اور جن لوگوں نے جن لوگوں کے پاس یہ گئے ہیں ان میں سے ایک نے جواب دے دیا فرماتے ہیں جزا انہا ان کی طرف سے بھی کافی ہے اور ان کی طرف سے بھی کافی ہے یعنی دس لوگ پانچ دس لوگوں کے پاس گئے جانے والوں میں سے ایک نے سلام کیا اور جن کے پاس گئے تھے ان میں سے ایک نے جواب دیا سب نے سلام نہیں کیا اور سب نے جواب نہیں دیا ایک نے سلام کیا ایک نے جواب دیا فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے یا یہ الوجوب الکفایا ہے ہر ہر آدمی کو سلام کرنا ضروری نہیں ایک بھی جماعت کی طرف سے سلام کردے کافی ہے اور ایک جواب دے دے تو کافی ہے حافظ ابو نعیم نے اس کو ہلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے اور صحیح البانی، شیخ الالبانی نے صحیح میں اس کو صحیح کہا ہے سات سو اٹھانوے پر تو اس،, اس پوری گفتگو سے بات معلوم ہوتی ہے کہ الطلاع یہ کہنا کہ سلام سنت ہے واجب نہیں صحیح نہیں ہے شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ کیسے ہم مان لیں ایک آدمی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے اور سلام ایک دوسرے کو نہ کریں اور اس طرح سے کوئی بھی سلام نہ کرے سب چھوڑ دے سلام کو یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ سلام یہ واجب ہے اور بعض صورتوں میں جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ فرض کفایا ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں یا بعض لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے یعنی حریث کا جو عموم ہے کہ جب بھی تم مسلمان سے ملے سلام کا کیا یہ الل اطلاق ہے نہیں بلکہ بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر کوئی آدمی پیشاب کا میں مشغول ہو اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جائے گا کہ ابول ایک شخص گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور آپ قضاء حاجت کر رہے تھے پیشاب کر رہے تھے فسلم اس نے آپ کو سلام کیا فقال له رسول جب تم مجھے اس طرح کی حالت میں دیکھو تو مجھے سلامت کرو اندا اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا اس حدیث کو ابن نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر تین پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے اسی طرح سے بورتوں میں گناہ شخص کو اس کی اصلاح کے لیے سلام نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے سلام بند کرنے میں اس کی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں اگر اصلاح ہوتی ہے تو ٹھیک اگر وہ اور بگڑ جاتا ہے تو پھر سلام بند نہیں کرنا چاہیے علیب نیابی طالب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں پر سے گزرے اور ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اس نے خوشبو لگا رکھی تھی ایسی خوشبو جو زعفران والی ہوتی ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہے عورتوں والی خوشبو مرد نے بھی لگا رکھی تھی زعفران کے ساتھ یہ مرد کے لیے ممنوع ہے فنظر الیہم وسلم علیہم واعرض الرجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا جو لوگوں میں بیٹھا تھا ان لوگوں کو سلام کیا لیکن اس سے اراض کیا یعنی ان کو سلام کیا اس کو نہیں فقال الرجل الرف تنی اس شخص نے کہ اللہ کہ رسول آپ نے مجھ سے اراض کیا قال بین ہی جم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے تو اس حدیث کو امام البخاری نے الدب المفرد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار بیس اور یہ حدیث حسن ہے اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ظاہر کر کے کھلم کھلا تو صالحی میں سے بعض لوگ جو بڑے لوگ ہیں اس کو سلام نہ کریں جس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہو ڈر رکھے کہ اس کو سلامی نہیں کر رہے تو وہ سدھر جائے اگر سدھرنے کا اس کا امکان ہو تو ایسے آدمی کو ادیب کے طور پر اصلاح کے لیے سلام نہ کریں تو یہ بھی روا ہے آپ جانتے ہیں کہ تین صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ٹالتے رہے یہاں تک کہ آپ واپس لوٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ سے کہا تھا کہ اس کا سلا, اس کو سلامت کرو جواب بھی مت دو تو بعض اوقات ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں لیکن اس میں آ, دیکھنا ضروری کہ اس سے فائدہ ہوا ہے نقصان اسی طرح سے اہل کتاب کو سلام نہیں کیا جائے گا اور یہ سے آگے بھی آئیں گی ان اس لیے تفصیلی حاضر ہاں نہیں کی جائے گی لیکن چونکہ مسئلے کے ضمن میں ہے اس عموم سے اس کو نکالنے کے لیے حدیثیں بھی ہیں آپ نے فرما اللہ تبد الدار یہودارہ کو سلام میں پہل مت کرو فقی تمہدہ أحد کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ تم ملاقات تمہاری راستے میں ان سے ہو جاؤ تو تم ان کو تنگی کی طرف لے جاؤ یعنی تم ان کو سلام کرنے پر مجبور کرو تم سلام مت کرو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے مشرقین کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام جب راستے میں تم مشرقین سے تمہاری ملاقات ہو تو سلام میں پہل مت کرو وہ تروہم الادی اور تم انہیں تنگی کی طرف ہی لے جاؤ یعنی مراد یہ ہے کہ تم انہیں سلام کرنے پر مجبور کرو تم سلام مت کرو امام ابن سنی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 791 پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس پوری گفتگو سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اذا لقيته فسلم عليه جب مسلمان سے بلاقات ہو تو تو اسے سلام کر معلوم ہوا کہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے یہ مشرقین اور کفار اور اہل کتاب کے لیے نہیں ہے مسلمان کے لیے مسلام ہے مزید یہ کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آ, سلام کرنا یہ واجب ہے اور بعض حالات میں یہ واجب کفایہ ہوتا ہے فرض کفایہ ہوتا ہے لیکن یہ یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ مناسب نہیں ہے اگر کسی کا قول یہ ہے بھی سنت تو اس اتنا مؤقد ہے گویا کہ یہ واجب ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ جمہور اس کے قائل ہیں نہ کہ اس پر ہے دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے دوسرا ہاتھ مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے ادا دا کافا عجیب ہو جب مسلمان ایک مسلمان تجھ کو بلائیں پکارے تو, تو اس کی پکار پر جا یا جب وہ تجھے دعوت دے کھانے کی تو, تو اس کے کھانے کی دعوت میں جا دونوں معنی سے مراد لیے جا سکتے ہیں ادا دائیں کمیں تجھ کو جب بلائیں تو, تو جا یعنی مدد کے لیے بلائے ایک مسلمان گر گیا اور آپ کو بلا رہا ہے مجھ کو اٹھانے کے لیے آؤ میری مدد کے لیے آؤ یا کوئی مظلوم ہے وہ پکار رہا ہے مدد کے لیے تو یہ بھی دعوت میں آتا ہے یہ بلانا ہوتا ہے پکار ہوتی ہے عربی زبان میں دیا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں تو ان دعوت قومی میں نے اپنی قوم کو پکار کے دعوت دی یا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں تو پکار کے لیے دعا کا لفظ آتا ہے تو جب مسلمان تجھے پکارے اور تجھے بلائیں تو, تو اس کی پکار پر جا اس کی دعوت قبول کر دونوں معنی یہ ہم ہیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا واجب ہے یا نہیں یہاں پر یہ بھی جو چیز ہے حق ہے مسلمان کا مسلمان پر ہے آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں دعوت میں دو طرح کی دعوت میں علماء نے فرق کیا ہے ایک دعوت عام ہے کبھی بھی دعوت دے دی آئیے کھانے کے لیے وہ دعوت کیا یہ بھی واجب ہے یا دعوت خاص طور سے ولیمہ کی دعوت سے عام طور سے علماء اس کے قائل ہیں کہ ولیمہ کی دعوت تو واجب ہے ہی اس میں کوئی خلاف نہیں ہے اس سے صاف سری حدیث سے اس بارے میں موجود ہیں کیا عام دعوتیں بھی واجب ہیں آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کے سلسلے میں فرمایا بے سب قیامی الولیمہ بڑا برا کھانا ہے وہ جو ولیمہ کا کھانا ہے کون سا ولیمہ ایسے ولیمے کی دعوت جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور جس میں مساکین غوربا و فقرا کو چھوڑ دیا جائے یعنی ان کو نہ بلایا جائے صرف امیر امیر لوگوں کو بلایا لیا غریبوں کو نہیں بلایا برا ولیمہ ہے بور. بری دعوت ہے ولیمے کی پھر آپ نے فرمایا فلم ي... فم المیہ کی دعوت ہے فقط اللہ ورسولہو. اور جو اس دعوت کو قبول نہ کرے ولیمہ کی دعوت میں نہ جائیں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اس حدیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کے بارے میں کہا کہ جس آدمی نے ولیمہ کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں نہ جانا گناہ اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ولیمہ دعوت ولیمہ واجب ہے امام البخاری نے کتاب و حدیث نمبر پانچ اور امام مسلم نے کتاب و نکاح ایک ہزار چار سو بتیس پر اس کو روایت کیا الفاظ مسلم کے ہیں یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ولیمے کے علاوہ دعوت بھی قبول کرنا واجب ہے یا نہیں ایک حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی کے راوی ہیں اس میں ولیمہ کے علاوہ دعوت کا بھی ذکر ملتا ہے مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الى او یا جس کو ولیمے کی دعوت دی جائے یا اسی طرح کی کوئی دعوت دی جائے تو اس سے چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے امام مسلم نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر انتیس پر ذکر کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ولیمے کا ذکر تو اس میں ہے ہی لیکن اس کے علاوہ اس قسم کی اس طرح کی دعوتیں اور نخوی کا ذکر یہاں پر بتاتا ہے کہ اور بھی دعوت اگر کوئی ہو اس سے بھی اس کو بھی قبول کرنا اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ہے اور ایک عام اہل علم کے نزدیک ہے کہ راوی اپنی حدیث کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے راوی اپنی حدیث کو زیادہ سمجھتا ہے ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَكَانَبْ الْعُرْسِ غیر الْعُرْسِ وہی <صَائم> امام مسلم نے کتاب النکاح میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انتیس راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ دعوت میں ضرور جاتے چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت ہو اور اگر وہ روزہ ہوں تو بھی جاتے تھے روزے دار ہوں تو بھی دعوت میں جاتے تھے کھاتے نہیں تھے لیکن دعوت میں جاتے تھے کیونکہ اس نے بلایا ہے تو یہ گیا اور دعوت قبول کی لیکن کھایا نہیں ازر کر دیا کیونکہ میں روزہ ہوں تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ من اس حدیث سے سمجھا کہ چاہیں چاہے ماہ ہو یا غیر ولیمہ ہو دعوت میں جانا چاہیے چاہیں روزہ دار آدمی ہو بلکہ صنعت کے ساتھ ایک اور روایت ہے جس کو امام البحقی نے روایت کیا اور اس کی صنعت کو ابن حضر الحمہ اللہ نے فتح میں صحیح کہا ہے ہے مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں ان رضی اللہ تعمیر عبد اللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن ایک کھانے کی دعوت دی گئی فقال رجل من قومی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جن کو دعوت دی گئی تھی جن میں ابن عمر بھی تھے ایک شخص نے کہا میں مجھ کو معاف رکھے بھائی میں تو نہیں آ پاؤں گا ایک شخص نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دیں فقا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس شخص سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا آفیت لک لا آفیت لک من فقم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں چھٹی نہیں ہے تمہاری اس میں درگزر یا معافی کا معاملہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو چل جائے گا چلو اٹھو اور وہ آدمی پھر اٹھا اور وہ دعوت میں گیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک چاہے ولیمہ ہو یا غیر ولیمہ ہو دعوت میں جانا لازم تھا واجب تھا اور اس میں جانا ضروری سمجھتے تھے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ ابن عمرہ وَأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْتَصُ <الْعُرْش> کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو فہم ہے یہ اسی بات کی طرف اسی بات کی تعید کرتا ہے کہ یہاں جو حکم حدیث میں دیا گیا ہے دعوت قبول کرنے کا یہ ولیمے کی دعوت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو بھی دعوت ہو اس کا قبول کرنا واجب ہے شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی کہتے ہیں رحم اللہ اسی پچھلے سال میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے قد تبینا ان کی مشہور کتاب ہے رقی العقبہ اور بھی کتابوں کی مسلم کی بھی شرح انہوں نے کی ہے لیکن یہ کتاب زیادہ معروف ہے رقیرۃ العقبہ فی شر سنن النسائی کی شرح ہے اس میں کہتے ہیں وقد تبینا قد تبینا مما تقدم من وہی قوت یہ قوتی کہتے ہیں یہ جو کچھ بحث ہم نے ذکر کی یہ ساری بات ہم نے جو ذکر کی ہے ان تمام اقوال میں سب سے راج قول یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا مطلقن واجب ہے اس لیے کہ اس کی دلیلیں بہت قوی ہیں فرقی بینسی وغیرہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے فرق کیا ہے کہ ولیمہ کی دعوت واجب ہے قبول کرنا اور دوسری دعوتے واجب نہیں ہیں انہوں نے کوئی صحیح سری دلیل ایسی بیان نہیں کی ہے جس سے اس بات کی تائید ہو سکے تو شیخ محمد ابن علی ابن ادب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے اس میں ایک استثنا ہے وہ یہ کہ ایسی دعوت میں جانا ضروری نہیں بلکہ نہ جانا زیادہ مناسب بلکہ واجب بھی ہو سکتا ہے جس دعوت میں منقرات ہوں جیسے مثلا کوئی آ... ولیمہ کی دعوت ہے نا آج گانا اس میں ہو رہا ہے میوزک اس میں ہو رہی ہے مرد اور عورت عورتیں جو ہیں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں عورتیں بے پردہ اس میں گھوم رہی ہیں اور سارے قسم کی خرافات اس میں ایسی جو دعوت ہے اس میں نہ جانا زیادہ مناسب ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے ردی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے له فدعاه ایک شخص نے ان کو دعوت دی اور بلایا یعنی کھانا بنایا اور دعوت دی فکالبئی تھی سورا عب عبد اللہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اس شخص سے پوچھا افل بیتی سورا تمہارے گھر میں فوٹو ووٹو ہیں تصویریں ہیں کالانا اس شخص نے کہا کہ ہاں يَدْخُلَ حَتَّى كَسْرَ سورت ثُمَّ انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا تمہاری دعوت میں تمہارے گھر میں تصویریں میں نہیں آؤں گا یہاں تک کہ تم ان کو توڑ دو تصویروں کو پھاڑ دو توڑ دو مورتی ہے تو اس کو توڑ دو وہ آدمی گیا اس نے توڑا پھر اس کے بعد ہی دعوت میں اس کے گھر میں گئے اس صدیش کو امام البحقی نے سنن میں روایت کیا ہے اور آداب الزفاف میں شیخ علی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے عفواً سناتو طعاما و دعوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی فجاء فرآ فی البیت تصاویر فرجع اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دیکھا گھر میں تصویر ہے تصویریں ہیں تو آپ واپس لوٹ گئے آپ آئے نہیں تصاویر آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز تھی جس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ ان المل اکتلاب فی تصویر اور فرشت ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں جس گھر میں تصویریں لگی ہوں امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے امام ابویالہ نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ ابو یعلا کے ہیں اور آداب و ظفاف میں شیخ البانی نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس کو صحیح کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی دعوت میں منقرات ہوں تو اولا یہ ہے کہ آدمی اس دعوت میں نہ جائے یہ اس سے مستنا ہے ضروری نہیں کہ آدمی دلی باندھے کو جانا پڑے گا تو جا رہا ہوں میں بعض اوقات لوگ دلیلیں ڈھونڈ لاتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے ایسی دعوت جس میں منکرات ہوں شریعت کی مخالفت ہو اس میں نہیں جانا چاہیے تیسری چیز حدیث میں کیا ہے وہ ادست ہو جب وہ تج سے نصیحت طلب کرے تو تو سے نصیحت کر یا جب تجھ سے وہ خیر خواہی کی امید رکھے یا خیر خواہی طلب کرے مشورہ طلب کریں تو اسے صحیح مشورہ دے اس کی خیر خواہی کر بھلی رہنمائی کر صحیح رہنمائی کر ایک روایت میں یہاں پر یہاں نے حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ کہ جب تج سے نصیحت طلب کرے خیر طلب کرے مشورہ طلب کرے تو یہاں طلب کرنے کی قید ہے لیکن بعض روایت میں آتا ہے شاہیدا کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کریں چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو یعنی یہ نہیں کہ وہ تمہارے سامنے تو تم اس کے ساتھ بھلا چاہ رہے ہو پیچھے گیا تو غیبت کر رہے ہو اس کے ساتھ خوری کر رہے ہو یا اس کے لیے کچھ شر کے کام کر رہے ہو اور سامنے خیر خواہ ہے اکرام ہے, بھلا ہی ہے نہیں چاہے وہ آپ کے سامنے ہو یا وہ موجود نہ ہو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے جیسے مثلاً اس کی کوئی غیبت کر رہا ہے اس کی مدافعات کرنا اس کا ڈیفینڈ کرنا اس کو ڈیفینڈ کرنا تو مسلمان کا بھلا چاہنا موجود ہو سامنے یا نہ ہو یہ لازم ہے امام تلمی اور نس نے اس کو روایت کیا ہے جامع صغیر حریث نمبر 5188 اور یہ حدیث صحیح ہے نصیحت کے معنی کیا ہے ابن اثیر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو نصیحت جس کی خیر کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے بھلائی کا ارادہ ہو آپ اس کا بھلا چاہتے ہو اس کو نصیحت کہتے ہیں اردو زبان میں ہمارے یہاں پر کسی کو غلطی پر ٹوکنے کو نصیحت کہتے ہیں کہ نصیحت کرو اس کو ذرا دے کوئی فلاں غلطی کرتا ہے شراب پیتا ہے یا یہ جوا کھیلتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے اس کو نصیحت کیجئے یہاں پر کسی کی کسی کو تمبی کرنے کو نصیحت کہتے ہیں لیکن عربی زبان کے اعتبار سے لفظ بہت وسیع بھلا چاہنا خیر خاہی۔ خیر کا ارادہ کسی کے لیے کرنا اس کو نصیحت کہتے ہیں ارادۃ الخير للمنصوح لہ النهایہ میں یہ بات ابن الاثیر نے کہی ہے نصیحت کی حقیقت کیا ہے شیخ محمد ابن صالح ابن عظيمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان نصیحۃ ان تختار له اذا استنصحك اذا استنصحت اذا استنصحك ما تختار له لنفسك یعنی اس کی بھلائی چاہنا کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ خیرخواہی کی امید تو اس سے رکھتا ہے تو اس کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جیسے کوئی آدمی مثلاً آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بزنس میں کروں یا نہیں کروں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں جس بزنس میں ہوں اچھا ہے اگر میں اس کو کہہ دوں کہ یہ بزنس کرو اس میں فائدہ ہے ایک کمپیٹیٹر میرا پیدا ہو جائے گا ایک حریف میرا ایک مقابل میرا پیدا ہو جائے گا کہیں میرے پڑوس میں آ کے دکان ڈال دے موبائل کی تو مصیبت ہو جائے گی میرا بزنس کھا جائے گا تو کہہ رہا نہیں آپ کپڑے کا بزنس کرو تاکہ یہ غلط ہے تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جس میں تو اپنی بھلائی سمجھتا ہے وہی مشورہ اس کو دے وہی اس کے لیے پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ تیرا اکرام کیا جائے تیری کوئی غیبت نہ کرے تیرے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہ کرے تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے تو نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لَا أحدكم حتّى يحب لأخیه ما يحب تم اس سے کوئی شخص واقعی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے بخاری حدیث نمبر 13 صحیح مسلم میں حدیث نمبر 45 علامہ سنانی کہتے ہیں قوله اذا استنصحك ای طلب منك النصيحه فانصح حدیث کے الفاظ ہیں جب تجھ سے نصیحت چاہیں تو تو سے نصیحت کر کہتے ہیں دلیل على وجوب نصيحتي مى استنصح وعدم الغش له کہتے ہیں بات میں دلی... اس بات کی دلیل ہے یہ کہ جب تجھ سے وہ نصیحت طلب کریں اب تو تیرے لیے واجب ہے کہ تو اس کی خیر خواہی کرے کیونکہ وہ تیرے پاس آیا تو اس سے اس نے مطالبہ کیا اب تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اس کو دھوکا نہ دینا اور اس کی صحیح رہنمائی کرنا اس کے لیے بھلائی چاہنا یہ واجب ہے اگر وہ چاہے وہ لا ہو ان الا جس قلبیہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان آپ سے نصیحت طلب نہ کرے نصیحت واجب نہیں ہے نس ہو طلب مندوب اور کہتے ہیں کہ بغیر طلب کے کسی کا بھلا چاہنا یہ مستحب ہے بغیر طلب کے کسی کی خیر کرنا یہ مستحب ہے سب السلام میں یہ نے بات کہی ہے ہر مسلمان کی خیر کرنا چاہیے یعنی کہ اپنے رشتہ داروں ہی کی خیر خواہ کرے اپنے گھر والوں کی نہیں سارے مسلمانوں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی بیت کرتا تو اس بیت میں یہ بھی ان سے بیت لیتے تھے کہ تم ہر مسلمان کی خرخائی کرو گے اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان سرے مسلمانوں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے یہ مسلمان کے اعلیٰ او صاف میں سے ہے کہ وہ ہر مسلمان کا بھلا چاہے حتیٰ کہ اپنے دشمن کا بھی بھلا چاہنے والا ہو کہ وہ توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے اللہ اس کی مفرت کر دے اس کا بھلا چاہنے والا ہو انجری آباد وقت ہم اپنے دشمن کے لیے چاہتے ہیں وہ غلطی کرے بے عزت ہو جائے لوگوں کے اندر غلط ثابت ہو جائے نہیں ہونا چاہیے ایسا آدمی اپنے مقابل اپنے حریف اپنے دشمن کی بھی خیر خواہی چاہے امام شافی رحمتہ اللہ وغیرہ کے بارے میں معروف ہے کہ جب وہ اپنے مقابل سے مناظرہ کرتے تو نیت یہ کرتے کہ حق اللہ اس کی زبان سے ظاہر کرے یعنی ہم ہم مناظرہ کسی سے کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں کچھ تو غلط بولے کہ پکڑوں میں اس کو آپ کیوں چاہ رہے ہو وہ غلط بولے آپ کیوں چاہتے ہو وہ غلطی کرے آپ بھلا چاہیں اللہ اس کو مناورے سے پہلی خیر کی توفیق دے دے وہ صحیح بولے وہی بولے جو میں بول رہا ہوں کیوں نہ ایسی امید آدمی کرے کیوں نہ ایسی نیت اور چاہت اور دعا آدمی کرے یہ دلوں کا بگاڑ ہے اور غلبے کی چاہت ہے اور نفس کے الو کی علامت ہے کہ انسان اس طرح کی چیزیں چاہتا ہے جریر ابن الله البجلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں بایع تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی اس بات پر کہ اس بات کی گواہی دینے پر کہ اللہ کی سوا تو عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہے وَإِقَامِ الصَّلَاتِ وَإِطَائِ الزَّكَاةِ اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کی بیعت کی وہ سمع اور اپنے حاکم اپنے امیر کی بات سننے اور ماننے کی یا فرما برداری کرنے کی بیعت کی مسلم اور اس بات پر بھی بیت کی کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے ہر مسلمان کا بھلا چاہیں گے معلوم یوا کے دین اسلام میں مطلوب یہ ہے کہ ایک مسلمان تمام مسلمانوں کا بھلا چاہنے والا ہو امام البخاری نے البیو میں حدیث نمبر دو ستاون اور امام مسلم نے کتاب المان میں حدیث نمبر چھپن پر اس کو ذکر کیا ہے الفاظ بخاری کے ہیں تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تیسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کی خیر خائی کریں نمبر چار وہ ادایات اللہ جب مسلمان چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو تم اس کی حمد پر تشمیت کرو حدیث میں یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے تشمیت شین کے ساتھ اور تسمیت سین کے ساتھ میں نقطے والے بغیر نقطے مسلم کی روایت میں تسلی تسمیت بھی آیا ہے صحیح مسلم میں ہے وہ اداسا وہ حمد اللہ و صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہزار ایک پر یہ ہے تو تشمیت اور تسمیت دونوں لفظ یہاں پر آئے ہیں کیا مراد ہے اس سے جب مسلمان چھینکے اور الحمد کہے الحمدللہ الحمد کہے تو ہی اس کے جواب میں کہنا یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے بات لوگ یا رحم اللہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یا نہیں ہے وہاں پر یرحمک اللہ ہے اللہ تعالیٰ تج پر رحم کرے تشمید کے معنی کیا ہے امام الناؤ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیلب سے نقل کرتے ہوئے کہتے، معناہ ابعد تشمیت کا مطلب کیا ہے اور تسمید کا مطلب کیا ہے کہتے تشمید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی شمات کو تج سے دور کرے شماتہ کس کو کہتے تشمیت شماتا سے شماتا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اس کو دیکھ کر آپ کے دشمن خوشیاں منانے لگے اس کو شماتہ کہتے ہیں حدیث میں اس سے پناہ مانگی گیا اللہ شماعت الاحا سے بچا یعنی ایسی مصیبت جس پر میرے دشمن جشن منائیں ایسی, مص... ایسی حال سے مجھ کو بچائے رکھے تو تشمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کبھی تیرے دشمنوں کو اللہ ایسا موقع نہ دے کہ وہ جشن منا ہے کبھی اللہ تجھ پر ایسا حال نہ ڈالے کہ تیرے دشمن خوش ہو جائیں تشمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے تسمیت کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں کہ سمت سے ہے یہ لفظ کیا ہے سمت سے ہے اور سمت کے معنی ہوتے ہیں القسب الخان روی غلو بھی نہیں اور کوتاہی بھی نہیں ان دونوں کے درمیان آدمی چلتا رہے اور ہدایت پر باقی رہیں اس کو سمت کہتے ہیں سمت کے دو معنی ہیں ہدایت پر باقی رہنا اور نہ ہد پار کرنا غلو کرنا اور نہ جتنا کرنا ہے اس سے کم کرنا نہ اور نہ کوتا ہی تو ایک انسان سمت پر رہے سمت الحسن حریث میں جیسے آیا ہے تو آ, یہ جو چیز ہے تسمید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تجھ کو ہدایت پر باقی رکھے اور تجھ کو غلو سے بھی بچائیں اور جفا سے بھی بچائیں یہ دونوں دعائیں بڑی پیاری دعائیں جو تشمیط العط یا تسمیت میں آتی ہیں لیکن یہاں پر حدیث میں الفاظ ہے کہ جب وہ چھینک اور الحمد للہ کہ تب کہنا ہے یہ نہیں کہ وہ چھینکتا جا رہا اور آپ یہ رحمت اللہ یہ رحمت اللہ کہ نہیں بلکہ وہ الحمد للہ کہ تبھی کہنا ہے اگر وہ الحمد للہ نہیں کہتا ہے تو آپ بھی اس کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ کہا نہیں تو جواب کئی چیز کا دیں گے آپ جب اس نے حمد ہی نہیں کی ہے تو جواب کس چیز کا دیں گے تو تشمیت کا مطلب حمد کا جواب دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعد و حمد اللہ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ تشمیت العاطس کیا یہ سنت ہے مستحب ہے واجب ہے یا فرض کی ہے یا الوجوب على الكفاء کی کیا, کیا ہے اس کا حکم کیا ہے یعنی کوئی آدمی چھینکتا ہے مجلس میں 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس کا الحمدللہ کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں یا ایک آدمی دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے اس کا حکم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض عین ہے اور یہ لازم ہے مثال کے طور پر حدیث میں آپ فرماتے ہیں فَإِذَا عَوْتَسَا احدم و حمد اللہ جب تم اس سے کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی حمد کرے الحمد للہ کہ آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے جو کوئی اس کی حمد کو سنے ہر مسلمان پر یہ حق ہے لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہ اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کتاب الادب میں حدیث نمبر چھ دو سو چھبیس پر اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تشمیت العاطس یہ, یہ واجب ہیں اور ہر شخص پر چاہے ہم میں سارے لوگ بیٹھے سب کے لیے واجب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس کا اشارہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں شیخ محمد ابن علی آد... آ... آ... آ... آ... آ... آ... آ... آدم آدموبی نے ہی کہا ہے ذخیرۃ آ... القبا میں کہ تشمیط العاقس اللکفایا نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تشمیتا فرد عین زراۃ المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انتشمی فرد و عین علا كل من سمع کلسم السہد اللہ ہر مسلمان پر جواب دینا فرض عین ہے جو چھینکنے والے کو حمد کرتا ہوا سنے مجمع میں کئی لوگ ہوں تو کوئی ایک اللہ کہہ دے تو سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتا ہے ابو بکر بکر ابنکیان والا ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ علماء کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایا ہے بعض نے کہا فرض آئین ہے اور دو مالکی علماء ابن ابی زید اور ابو بکر ابن العربی ابن عربی وہ نہیں صوفی ابن العربی المالکی جن کی تفسیر ہے احکام القرآن تو ان دونوں کا یہ قول ہے اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ الادافِ اس سے چھٹکارے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں ہے یا اس قول کو دور کرنے دفع کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے وجوب کو دفاع کرنے کے لیے تصریف کے لیے اس کو قرین صارفہ کوئی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض آئن ہے لازم ہے زاد میں یہ بات اللہ نے رہی ہے لیکن اس میں استثناء یہ ہے کہ اگر آدمی تین مرتبہ چھینکیں تو اس کے بعد جواب دینا لازم نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشب فہو مسکو تین بار تک کے چھینکنے والے کے الحمدللہ کا جواب دیا جائے گا اس کے بعد بھی اگر وہ چھینکتا رہے اور الحمد کہتا رہے تو زکام اس کو ہو گیا ہے اب اس کا جواب نہیں دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سطح سے مروی ہے بعض الات میں ایک بھی آیا بعض میں دو آیا ہے اور بعض میں تیسری کا بھی احتمال ذکر ہوا ہے اسی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن اس حدیث سے صراحت اس کی ہوتی ہے کہ تین مرتبہ تک جواب دیا جائے اس کے بعد نہیں پانچویں چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ عید مردہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کر برا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سات چیزوں کا حکم دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے اور حدیث کے الفاظ خود حکم والے ہیں بے عیادت المریض جس میں سب سے پہلے آپ نے بیان کیا مریض کی عیادت و الجنائز جنازے کے پیچھے جانا العاطس چھینکنے والے کو اس کی چھینک پر الحمدللہ کا جواب دینا و نصر البعیف کمزور کی مدد کرنا وعون المظلوم مظلوم کی نصرت کرنا و السلام سلام کو عام کرنا و ابرار المقسم ابرار ابرار المقسم قسم کھانے والی کی قسم کو پورا کرنا مراد ابرار المقسم سے علماء نے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے مثلا قسم کھا لے اللہ کی قسم تو میرے ساتھ کھاؤ گے مثلا تو اب اس نے قسم کھا لی اگر آپ نہیں کھاؤ گے اس کے ساتھ تو اس کی قسم ٹوٹ گئی تو اس طرح سے یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اکرامن اگر ممکن ہو کوئی حرج نہ ہو تو اس کی قسم کو بھی پورا کرنا یہ ضروری ہے امام البخاری نے کتاب الستعدام میں صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا 6,235 اور سی مسلم میں دو پر یہ حدیث موجود ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے مریض کی عیادت کا شرعی حکم کیا ہے واجب ہے یا نہیں یا مستحب ہے علامہ سنانی کہتے ہیں ففیح دلیل وجوب المسلم للمسلم اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کی عیادت کرے و جزم الباری وجوبیہ اور امام البخاری نے بھی اسی کے وجوب کا باب قائم کیا ہے اور جزم کے ساتھ اس کو کہا ہے قیلا فرغ کفایا لیکن علما بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ فرض کفایہ ہو یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی مسلمان عیادت کر لیتا ہے مریض کی تو ساروں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی عیادت کریں وضحب الجمور مندوبہ عام طور سے زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ مندوب ہے مستحب ہے واجب نہیں ہے وہ نقلو <الْوجوب> اور امام النوی نے اس کے آدمی وجود پر اجمع نقل کیا ہے قال المصنف یعنی علی الاعیان یعنی امام مصنف یعنی صبح السلام کی مصنف کہتے ہیں سنانی کے مراد یہ ہے کہ ہر ہر آدمی پر واجب نہیں ہے کہ وہ ایادت کرے السلام السلامی بات سنانی نے کہی ہے شیخ محمد ابن صالح ابن عطیمین رحم اللہ فرماتے ہیں مریض کی ایادت کرنا واجب ہے یا نہیں لازم ہے یا نہیں کہتے ہیں اکثر العلما سنہ کہتے ہیں اکثر علماء اس طرح گئے ہیں کہ مریض کی عیادت سنت ہے وہ جب کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے یعنی ایک مریض یار کوئی بھی اس کی عیادت نہیں کر رہا ہے اسی طرح پڑا ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ہاں اگر کچھ لوگ اس کی عیادت کر لیتے ہیں اور اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کی نگرانی کوئی کرتا ہے ساروں پر ضروری نہیں ہے کہ اس مریض کی عادت کریں لیکن یہ صرف مستحب نہیں ہیں بلکہ واجب ہے لیکن ہر ایک پر بھی واجب نہیں ہے بعض لوگ ذمہ داری کو ادا کر دیں تو سب سے ساقت ہو جاتا ہے ورنہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے مریض ہیں سب کی عادت کریں نہیں وہ انجی بول مسلم ہیں کہ آ, مسلمانوں میں سے ایک مسلمان پر واجب آ, یعنی ایک مسلمان کے لیے آ, واجب ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض کی عیادت کرے یعنی مسلمان کی عیادت کرے وہ اللہ ترکو ہو اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی عیادت کو ترک کریں یعنی واجب کفائی ہے بعض لوگ کر لیں تو سب کے ذمے سے ثاقب ہو جاتا ہے فتوح الجلال میں یہ بات شیخو زمیں نے کہی ہے۔ آخری بات حدیث میں ہے وا اذا مات فتبعوه کہ جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والظاہر ان المراد به هنا وجوب الكفایہ ظاہر حدیث سے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے ہر ایک پر لازم نہیں ہے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں یجب ا کہتے ہیں کہ ودا الکمن حق المی تی المسلم الل یو وہ حمل الجنازہ طب کہتے کہ جنازہ اٹھانا اٹھا کر کندھوں پر لے جانا اور اس کی اس کے پیچھے چلنا یہ مسلمان کے لیے واجب ہے اور ودالکمن حق تل میتی المسلم المسلمین یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر ایک مردہ یا میت مسلمان کا مرنے والے مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمانوں پر حکم میں شیخ البانی نے بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا کہا کہ مریض کی عیادت کرو جنازے کی پیچھے جاؤ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتا ہے یعنی کیوں کرو یہ مریض کی عیادت سے جنازے کے ساتھ چلنے سے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے بیماری اور موت انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ مریض کی عادت کریں اور جنازے کے ساتھ جائے امام احمد ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور الادب المفرد میں بھی شیخ البانی نے اس کو اس کی تحقیق میں اس کو صحیح کہا ہے اور امام بخاری نے الادب میں اس کو ذکر کیا ہے پانچ اٹھارہ پر جنازے کے ساتھ جانا یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں سے بعض اگر اس ذمہ داری کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی یہ نہ کرے تو سارے مسلمان گناہگار ہوں گے جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اس کے گھر سے جنازے کے ساتھ نکلے اور اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھے پھر جنازے کے ساتھ جائے یہاں تک کہ وہ دفن ہو جائے گھر سے نکل کر جنازہ پیچھے جائے جنازے کی نماز ہو اس کے بعد قبرستان جائے وہاں پر اس کو دفن کرنے تک شریک رہے یہ ساری چیزیں کریں تو کہ فرماتے ہیں کہ کا من قیران اس کے لیے دو قیرات اجر ہیں اور ہر تیرات اہت پہاڑ کے برابر ثواب ہے ہر پہاڑ کے برابر ثواب ہے ومن ثم رجان كان له من الاجر اور جو آدمی نماز میں شریک رہا پھر واپس لوٹ آیا جنازے کے ساتھ نہیں گیا جو آدمی نماز میں شریک رہا جنازے کی نماز میں اس کے لیے ایک اجرے اور نلو من ہے تو اسے ایک برابر ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز ہو یا اسی طرح سے جنازے کے ساتھ جانا ہو یہ فرض کفایہ ہے یہ فرض نہیں ہے سب کے لیے لازم نہیں ہے امام البخاری نے کتاب امان حدیث نمبر سینتالیس اور امام مسلم نے کتاب الجناز نو سو پر اس کو روایت کیا ہے الفاظ مسلم کے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں اور اسلام میں مسلمان کے حقوق بیان کیے ہیں ابن حجر نے اس حدیث کو اس باب کو یا اس حصے کو اس سے شروع کیا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر حق ذکر کیے جائیں اور سب سے پہلے سلام میں دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق ادا فرمائے ان چیزوں کی کہ چھ چیزیں یہ ہیں ایک سلام کرنا جب بھی ملاقات دو جب مسلمان دعوت دے اس کو قبول کرنا اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو تیم جب وہ خیر چاہیں چاہے نصیحت چاہیں, مشورہ چاہیں صحیح مشورہ دینا صحیح رہنمائی دینا بھلائی چاہنا اور چار جب وہ چھی کہ الحمدللہ کہے یہ اللہ کہنا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا اور جب وہ مر جائیں تو اس کی جنازے کے ساتھ جانا یہ ساری چیزیں جو ہیں جو حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر اور یہ حدیث ہم کو سکھاتی ہے کہ اسلام آپسی بھائی چارگی کا دین ہے جس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر حق ہوتے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دکھ درد میں وہ اس کے کام آئیں اس کا بلا چاہیں اور اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھے اس کی تکلیف میں اس کی پریشانی میں اس کے کام آئیں تو اس کا دل رکھے اس کی دل جوئی کریں اس کی دعوت کو قبول کریں اس طرح کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں ان شاء اللہ مزید اور چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں اس کے علاوہ ان شاء اللہ, اللہ خیر اللہ تعالی شیخ محترم کو ہے. بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی آج کے درس سے بہت سارے فائدے ہمیں ملے ہیں ایک بات جو بہت مشہور تھی ہم لوگوں کے درمیان یا عام لوگوں کے درمیان کی سلام کرنا واجب آج کے درد سے معلوم ہوا کہ صحیح بات یہ ہے کہ سلام کرنا واجب ہے دعوت کے تعلق سے بھی عام طور سے یہی بات مشہور تھی کہ وہ ہی کی دعوت قبول کرنا واجب ہے باقی عام دعوتیں قبول کرنا ضروری نہیں ہیں یہ بھی خلاصہ شیخ محترم نے کیا علما کے اخبار کی روشری میں کہ دعوت ہر طرح کی قبول کرنا واجب ہے ان لائیے کہ اس دعوت کے اندر کوئی منکر عمل ہو رہا ہو تو آدمی اس میں نہیں جائے گا تو یہ اتنی قیمتی باتیں آپ سب لوگوں کو ملتی ہیں اور ہم شیخ محترم کا شکر ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کو پھر آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی آفات فرمائے اور اللہ حربان ہم سب لوگوں کو اپنا دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کے اندر بلندیتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے علم حاصل ہی اس لیے کہ آتا ہے تاکہ انسان اس کے اوپر عمل کرے جزاک ملا خیل جزا